السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ اسلامی کیسے مرکز رحمانیہ مسجد بورا پیر کراچی <تصفح> فإن أحسن الكلام مدام الله وأحسن الهدي أدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشرقوا لمحتفاتها وكل محتفة بدعة وكل بدعة ضلالة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما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 سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا انتا انت العليم والحكیم رب شرح لي صدری ویسر لي أمری وحل العقدتا باللسان يفقر قولی اعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم من همزه ونفطه ونفطه بسم الله الرحمن الرحیم قال الله تعالى ألم ترى كيف اضرب الله مثلا كلمة طيبة كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تبطيب كلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأنفال للناس لعلهم يتذكرون وقال كما انسان کی سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑا نتیار اس کا ایمان ہے کیونکہ جب ایمان قائم رہتا ہے تو اس کے دیگر تمام اور مال بھی قائم رہتے ہیں اس رہتے ہیں اور جب ایمان ختم ہو جائے یا مٹ جائے تو اس کی کوئی نیکی اللہ تعالی قابل قبول نہیں کرتا اور اس کی مثال ایک گرتا شخص کی مانے ہے جو آپ کے درمیان چلتا بھرتا تو نظر آئے گا مگر وہ اصلا مرتا ہے اور اس کا دل بیت ہے اس کے دل پر کوئی بات اثر انداز نہیں کرے گویا سب سے بڑی دولت انسان کا ایمان ہے اللہ رب العالمین کی حکمت یہ ہے انسانوں کی جس قدر کسی چیز کی طرف حاجت ہوتی ہے اسی قدر اس چیز کی وضاحت بھی ہوتی ہے اسی لیے جب آپ قرآن و حدیث پڑھیں گے تو آپ کو جاہ کے جا اللہ رب العمین ایمان کی تعریف کراتا نظر آئے گا ایمانیات بتاتا نظر آئے گا ایمان کا مصروف بتاتا نظر آئے گا اور کیا اس کے زبران ہیں وہ آپ کو قرآن و حدیث میں ملیں گے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ایمان کی ایک مثال ہمیں سمجھائی ہے اور یہی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان ہمیں سمجھائی اور یہ مثال آج ہمارے خطبے کا موضوع ہے وہ مثال کیا ہے اس کو ذکر کرنے سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ اللہ رب العالمین اکثر مثالیں ذکر کرتا ہے مثالوں سے بات کو سمجھاتا ہے اس کی وجہ کیا ہے اللہ طیب رحمہ فرمانے یہ جو مثال دینا ہے یہ انسان کو بڑا مانوس لگتا ہے انسان کو بڑا پسند ہے اور انسان کو صحیح معنوں میں بات اسی وقت سمجھ آتی ہے جب اس کو مثال دی جائے فرمان اکبر اللہ ایمان کے تعلق سے چالیس سے زائد مثالیں دی مثالیں ایمان کے تعلق سے مجبور <الْنَاس> <الْعَالُون> ہیں جو ہم جا بجا بیان کرتے رہتے ہیں لوگوں کے لیے لوگوں کو سمجھانے کے لیے اور یہ بات بھی یاد رکھو کہ ان مثالوں کو وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو عالم ہیں اور جن کے پاس علم اللہ فرماتے ہیں بہت سلو سال نہیں جب ہم کو قرآن مجید کی کوئی مثال سمجھ نہیں آتی تھی تو رونا شروع کر دیتے تھے سخت قسم کا رونا شروع کرتے تھے, شروع کرتے تھے،, اور یہ کرتے تھے؟ لستو میں عالم نہیں ہوں میرے پاس علم نہیں ہے اللہ رب العالمین تو فرما رہے کہ یعنی روا علم کہ ان مثالوں کو عالم سمجھ پاتے ہیں اور میں عالم نہیں ہوں میرے پاس کوئی علم نہیں ہے سلف سالم رویا کرتے تھے قرآن کی کوئی مثال کو سمجھنا دیتی انہی مثالوں میں ایک مثال اللہ رب العالمین نے ایمان کی قانون سے بھی بتائی وہ کیا ہے سورہ ابراہیم کی آیت ہے آیت نمبر چوبیس اور پچیس اللہ رب العالمین فرماتا ہے علمتا قیفا رب اللہ مثلا کلمتا طیبا و شجرت طیبت ثابت و فرعوها فی السما کہ نہیں دیکھتے یہ دعوت دی جائے کہ دیکھو سمجھو اور اپنی جو دل کی آنکھیں ہیں ان کو کھولو اور اس مثال کو سمجھو میں آپ نہیں دیکھتے کہ اللہ رب العظمین کل میں طیبہ کی مثال کیسے بیان کرنا کل میں طیبہ سے مراد کیا ہے کل میں طیبہ سے مراد آپ بخوبی جانتے ہیں کل لا الہ الا اللہ اللہ رب العالمین العظمین لا اللہ کی مثال, دی. کیا مثال دی ہے؟ ایک درخ کی ہے درخت کی درخ کیسا ہے ثابت. کہ اس کی جڑیں زمین میں مضدوف ہیں ثابت ہیں سمان اور شاخیں ہیں وہ آسمان تک پہنچی تم بھی وہ کلا گلین اور ہر وقت ہر محل اور ہر موقع پر وہ اپنا پھل دیتا ہے کوئی ایسا موقع نہیں آتا کہ وہ اپنا پھل نہ دے بلکہ ہر وقت وہ آپ کو پھل دیتا ہے آگے سما بڑوں لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے درخت کے ساتھ درخ درخ جیسی مثال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بارے میں ہمیں خبر دی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی بیٹھے ہوئے ہیں اچانک آپ نے فرمایا اتنا مثلا بے شک درختوں میں سے ایک درخت ایسا بھی ہے جس کے پتے نہیںڑتے نہیں ہے پھر آپ نے فحد صحابہ بتاؤ کون سا درد تھا سوال کیا چھوٹے بچے تھے اس وقت نبی علیہ پوچھ رہے ہیں یہ کا درخت ہے لیکن میں نے کیا بوادی تمہارے اس اس دیگر بڑے بڑے صحابہ کے نام ہیں جب انہوں نے جواب نہیں دیا تو میں بھی جواب نہ دوں لیکن جواب میرے دل میں موجود تھا بہت سوچا لوگوں نے, صحابہ نے بہت سوچا لیکن جواب نہیں کیا بالا صحابہ نے وہ درخت نخل درخ ہے حجور کا درخت ہے جس کے پتے بھی نہیں گرتے جو ہمیشہ پھل بھی دیتا ہے اور اس کی مثال مومن اور مسلمان جیسے ابن عمر رضی اللہ عنہ کہ جب مجلس ختم ہوئی اور نبی رساکل نے سوال کیا تھا سارے صحابہ خاموش تھے تو مجھے اس کا جواب پتا تھا لیکن میں نے صرف حیا اور شرم کی وجہ سے اس کا جواب نہیں دیا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا لہن اہب کوئی نہیں کدا و کدا اگر میرے بیٹے تو اس کا جواب دے دیتا اس مجلس میں تو یہ میرے لیے دنیا کی ہر مال و دولت سے گیمتی میرے لیے ہر و دولت سے گیمتی تھا مجھے اتنا محبوب اتنا محبوب مجھے دنیا کی کوئی محبوب ہے جو سنی بخاری سنی مسلم میں موجود ہے اب اس حدیث میں بہت سے دروس ہے بہت اس حدیث میں علم ہے کہ امام بخاری رکھنا ہوگا اس حدیث کو صحیح میں ذکر کرتے ہیں اور اس حدیث کو دس مقامات دس, مقام الگ الگ مطلب دس, دس نہیں سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں فواہد اور مسائل حدیث سے ان میں سے بعض جو فوائد اور مسائل ہیں وہ آپ کی سامنے امام بخاری رحمہ اس حدیث کو کتاب العلم کرتے ہیں سب سے پہلے کتاب العلم کیا اور باب یہ بات آپ محدثی حد وہ اخبر کہ محدث کا کہنا حدثنا یا اخبرنا کہنا یہ بالکل جائز ہے درست ہے یہ کہنا جائز ہے درست ہے درخت ہے اس جب سے امام نے استرال کیا کہ مسئلہ حض کیا وہاں پہ اس سے کیا, فائدہ آخذ کیا؟ باپ رانتا، باپ عن کام کیا باپ کا کوئی محدث کوئی عالم کوئی امام اپنے شاگردوں کا امتحان بھی لے سکتا ہے امتحان لینا بھی جائز ہے اور اس رائے کا کیا نبی رساد نے امتحان دیا صحابہ گرام سے پوچھا تو یہ امتحان لینا بھی جائز ہے. یہی حدیث امام بخاری کتاب الگل ہے اور پاپ کیا قائم کیا پاپ الفی سے علم فہم فہم حاصل ہو جانا علم یہ بڑی اللہ رب العالمین کی ایک نعمت ہے بڑی نعمت اللہ صلی اللہ علیہ کے معروف حدیث اللہ, اللہ رب العالمین جس شخص بھلائی گئے رادا سر ہے رادا تو اللہ رب العالمین اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے دین کا فہم عطا کرتا ہے اور یہ اصل ہے اللہ کے بندوں یہ اصل دین یہ اصل سب سے بڑی نعمت ہے اللہ رب العالمین بہت سے لوگوں کو ادا کرتا ہے تو وہ بات جان لے کہ اس کو خیر کثیر دے دی گئی ایک بہت بڑی خیر دے دی گئی اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہو سکتی یہاں بڑی نعمت ہے ان ہر برادر میں یہ ہے کسی کسی کو عطا کرتا ہے ہر کسی کو تعالی ہوتا یہ اتنی بڑی رحمت ہے ایک مرتبہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سورۃ النصر کے بارے میں صحابہ کرام سے سوال پوچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر حدیث کو پڑھا اور اپنے جو سامنے موجود لوگ تھے مختلف تفصیلیں بیان کی اس میں نبی علیہ وسلم کو نصر اور مدد کی خوشخبری دی گئی فتح کی خوشخبری دی گئی کسی نے کہا کہ اس میں نبی وسلم کو کثرت سے استغفار کرنے کا حکم دیا گیا عبداللہ بن عباس اللہ عنہ تفسیر میں وفات کی خبر پی ہے یہ تفصیل نے جواب دیا ہاں عبداللہ میرے نزدیک بھی یہی ہے اس آیت میں کیا ہے اب اس آیت کے ظاہر میں سعود اسلام کی وفات آپ کو کہیں نہیں ملے گی لیکن یہ فہم اللہ رب, رب, رب, رب العالمین کسی کسی کو کوتا کرتا ہے عبداللہ بن عباس نے بھی اس آئل سے کس طرح استرحال کیا کہ جب اس دین میں لوگ تو بابا اے نبی اب آپ کا کام یہ ہے کہ سارا عرب جب مسلمان ہو گیا تو آپ نے اپنے رب کی تسبیح بہت بیان کرنی ہے اس کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرنی ہے اور کثرت سے استقبال ہے اس بات میں اللہ رب العالمین کو اشارہ دے رہے ہیں کہ نبی، آپ کا جو آپ نے تبلیغ کی وہ پوری ہو چکی جو آپ کا مشن تھا وہ پورا ہو گیا اسلام پھیل گیا کام کا پورا ہو گیا اب آپ واپس اللہ رب العالمین کے پاس آنے والے یہ فہم جو بلا کے الباس حضی اللہ علام کو ہو اللہ رب العالمین کسی کسی کو یہ عطا کرتا ہے نبی وسلم نے ایک مرتبہ حدیث بیان کی فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے ایک بندے کو اختیار دیا اختیار دیا کہ وہ چاہے تو دنیا کی سربتیں لے لے دنیا کو و جائیداد لے لے دنیا کو لے لے اور کرن دیا یہ دیا کہ اگر وہ چاہے تو جو اللہ کے آدمی کے پاس ہے وہ اختیار کر۔ فقطار ما عنده فقطار ما عند الله اس شخص نے اختیار کر لیا اس چیز کو جو اللہ کے آدمی کے پاس ہے۔ نبیصلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان فرمائی صحابہ کرام نے سن لی بات ختم ہو گئی۔ صحابہ ابوبکر ابوبکر رضی اللہ بور بور کر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی اس حدیث میں ایسی کون سی بات ہے جو رونے والی ہے ابو رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ جو بندہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ بندہ کوئی اور نہیں بلکہ آپ خود ہیں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو اختیار ہے دنیا کا اور جو اس کے پاس اللہ رب العالمین کے جو پاس ہے اور اللہ رب العالمین کے اس بندے نے جو اللہ کے پاس ہے اس کو چن لیا اس بندے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور قریب آپ فوت ہونے والے ہم سے جدا ہونے والے صرف ابو بکر کو روتے ہوئے دیکھا تو آپ نے ان کے دل کو سکون پہنچانے کے لیے فرمایا دل کی تشستی کے لیے فرمایا. یا ابا بھی ہے وہ رو میں تمہیں بات بناؤں سب سے زیادہ جو لوگوں نے وہ تم ہو جن لوگوں نے مجھ پر احسان کیے میں ان کے احسان کو چکا چکا سارے احسان میں نے احسان کرنے والے تم تم ہی ہوا بولو گل خلیلا خلیلا اگر میں کسی کو خلیل بناتا خلیل ایسا دوست اس کی دوستی میں کوئی شامل نہ ہو تو میں کسی کو خلیل بناتا اس حدیث کو ایک اور جگہ پہ علم میں انسان حیا کرے تو یہ بھی درست ہے اس نے عبد اللہ بن عمر کہتے ہیں فسٹ یہی تو مجھے حیا آ گئی اس مجلس میں بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں کبار صاحبہ موجود ہیں تو میں بڑوں کے موجود میں نہ بولوں نہ جواب دوں تو امام بخاری اسے سے ڈال کیا کہ علم میں اگر یہ اس حیا کی ہے تو یہ بالکل ممنوع ہے پر جائز ہے البتہ وہ حیات جو آپ کو علم حاصل کرنے سے ہی روک لے تو وہ حیات علم میں ممنوع ہے ناجائز ہے اتنا ماحول اس کا رہا بیان کرنے سے نہیں شماری نہ کرے جو حیاء اس کو علم حاصل کرنے سے روک لے عنہ نے نہیں تھی بولوں اپنے بڑوں کے سامنے جواب نہ دوں تو یہ حیا مندو ہے یہ کرنی چاہیے اور دوسری قسم کی وہ حیات جو آپ کو علم حاصل کرنے سے روک لے آپ کو علم حاصل نہ ہو اور آپ علم حاصل کرنے سے جو ہے وہ مستفید نہ ہو تو یہ, حیاء نجائز اور یہ نہیں کرنی اور, اور وہاں استدال کیا, اس کیا خوش کی اس ہے اسے امام بخاری نے استدال کیا کہ اس کھجور کو کھانا بھی جائز ہے اور اس کی خرید و فروخت بھی الفاظ موجود ہیں جو بخاری میں کھجور کا خوشہ آیا گیا اور نبی رضلاۃ والسلام اس کو کھا رہے تھے کھاتے کھاتے آپ نے یہ سوال کیا کہ جو آپ نے سنا یہ سوال نبی صلاحت اسلام نے کھجور کو خوشا کھاتے کھاتے ہوئے کیا تو امام بخاری نے فلال یہ کیا کہ کھجور کھانا بھی جائز ہے اور جب کھانا جائز ہے جب کھجور کھانا حلال ہے تو پھر اس کی خرید و فروغ بھی حلال ہے ہر وہ چیز جو حلال ہے جو جائز ہے اس کو کھانا تو اس کی خرید و فروغ بھی حلال ہے یہ طرح طرح کے فوائد اس میں طرح طرح کے مسائل امام بخاری نے اور بھی بہت سے ذکر کیا اس حدیث کو آپ دیکھیے غور نہیں دی. قرآن کی قرآن عیسائل کو دیکھیے غور کی آپ کو دو چیزیں بنیادی طور پہ مومنٹ کا ہتھیار ہے مومنٹ کی توحید مومنٹ کا ایمان اور دوسری چیز جو کھجور کا درخت ہے یہ دو چیزیں ان دونوں کو مثال دکھتا ہے ان دونوں سے مثال دیتی ہے کھجور کا درخت کھجور کی فادیت یہ متفق علیہ ہے یہ معتمد ہے اس پہ بہت سے بہت کا نام ہی کھجور ہے کتاب الجور کے بارے میں جتنے فوائد جتنے مسائل شریعت میں آئے ہیں سارے مسائل کو کتاب نے انہوں نے ایک چھوڑی سی بات کیا وہ آپ کو بتاتا چلوں اور انہوں نے کہے کہ النخلت سیدت الشجرہ یہ جو پجور کا طرف ہے یہ سارے طرفوں کا سردان ہے اور آگے انہوں نے عجیب اسطلع کیا فَقَمَا أَنَّ قَوْلَ لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهِ سَيِّدُ الْقَنَامِ فَحَاقَدَا فَحَاقَدَا کہا جس طرح لَا إِلَهَا إِلَّا فاتیت آپ نے سورہ مریم میں یہ واقعہ سنا ہوگا پڑا بھی ہوگا مریم ہے سلام جب فلادت کا وقت آیا وقت آیا اور جو تکلیف ان کو آئی وہ سارا قرآن نے بتایا اتنی شدید تکلیف نے کہ کہا کہ کاش میں مر جاتی اور اس سے پہلے میں نسیح و جاتی بلا دی جاتی کاش اس طرح میرے ساتھ جو آپ کے سامنے کا درخت ہے آئے سے بہت سان اسے لا کہ جب ولادت کے معاملات آئے تو عورت کو کجورے لانی چاہیے یہ اس وقت سب سے زیادہ ایسی عورت کے لیے مفید ہے جو ہے وہ حکم فرماتا اس لذا کا بتاتا لیکن اس وقت اللہ رب العالمین نے کھجور کے بارے میں بتایا کہ ایک حدیث کیا جس میں ایک الفاظ ہے اور اس کا احادیث سے بھی جو دیگر احادیث ہو رہی ہے لیکن یہ حدیث کہ اپنی حاملہ عورتوں کو کھجور کھلاؤ یہ ضنیف ہے لیکن مسئلہ بحرال ثابت ہے اس وقت کجور کھانا اس کے لیے بہت مفید ہے ففایت بتائے کیا کیا اللہ اللہ مجید کی اسی آئے آپ اگلی آیت پڑھے اللہ آخر کے, کے دن دنیا, دنیا میں بھی اللہ عالمی ایمان والوں کے جو قدم ہے وہ ثابت کرنے تلا کر پاتے اسلام کے ذریعے دنیا میں جو ہے وہ اس کے بہرحال موجود ہیں روایت تو ہے ہی اور جو اس سے ہے اس سے مرحلہ منزل جو ہے وہ یہ قبر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے براہ رضی اللہ عنہ کی سے جو صحیح مسلم میں موجود ہے فرمایا جب ایک انسان مرتا ہے اور اس کو جب قبر میں بٹھایا جاتا ہے تو اس سے آگے سوال پوچھا جاتا ہے اس کی توہین کے بارے میں انقرار کرتا تھا وہ نبی علیہ السلط کے رسالت کی گواہی دیتا تھا اس سے سوال کیا جاتا تھا. بھی فرماتا ہے بالخصوص قبر میں جب قبر لے جایا جائے تو اس کو بٹھا کے فرشتے سوال کرتے ہیں سب سے پہلا سوال اسی لائن کے بارے میں ہوگا کون اور محمد اللہ سل اللہ گا وسلم اور یہاں کوئی نقطہ بتاتا چلو فیحاد اور رجول اس بندے کے بارے میں, میں سوال پوچھا جائے گا اس بندے سے مراد بے اتفاق نبی علیہ اللہ ہے تو کیا نبی علیہ السلات کو وہاں حاضر کیا جائے گا ذہن ہے کیا نظریہ؟ نہیں. اس کو کہتے کہ یہ ان فرشتوں کے ذہن میں بھی ہوگا اور پوچھنے والے کے بھی ذہن میں ہوگا کہ اس بندے سے مراد کون ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ حبر ساتو السلام کو اس قبر میں لایا جائے گا یہ تو بہت بڑی غسلہ ہوگی اس سے ایسے تمام نظریات کا رد ہو جاتا ہے جو حاضر ناظر کے عقائد ہے نبی رسات وسلم کو ہر جگہ ماننے کے عقائد ہیں ان،, ان کی بے پونی ہو جاتی ہے اس طرح کہ جو ہمیں تشاہد سکھایا اس میں دعا ہم اس سے لوگ استرال کرتے ہیں غلط استرال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھو تشاہد میں بھی تم کہتے ہو کہ تم اے نبی آپ پر سلامتی ہوسات حاضر حاضر ہے تب یہ بات درست نہیں ہے یہ استزار ذہنی ہے یہ ہمارے ذہنوں میں موجود ہے اور شریعت نے اس کو برقرار رکھنا ہے استحجار ذہنی کو برقرار رکھنا ہے اس نے ابو سفیان سے سوال کیا تھا ان سارے لوگوں میں تم سے اس بندے کے بارے میں پوچھتا ہوں تو اب وہ بندہ یعنی نبی علیہ السلام ہرکل کے پاس موجود نہیں تھے بلکہ نبی سلاۃسلام مدینہ میں تشریف سرما تھے لیکن پوچھا منحاد یہ کمر کے تعلق سے اللہ عالمی سابق قدمیت ایمان والوں کو آخرت میں قبر میں اور دنیا میں بھی دنیا میں اللہ رکھتے مجب ہے کیا سمایا تم نے دیکھا تھا کلما اپنے دل کی سچائی کے ساتھ پڑھا تھا یا اس نے یہ پیلم صرف جان بچانے کے لیے پڑھا تھا کہ تم نے اس کا دل چین کر دیکھا قتل کر دیا تم نے لا لا پڑھنے والے کو قتل کر دیا فرماتے ہیں یاد آیا میرے دل میں یہ بات میں چاہی کہ کاش اس دن سے پہلے میں مسلمان ہی نہ ہوتا میں اسی دن مسلمان ہوا ہوتا خانی گزری ہاں بار بار یہ فرمایا تم نے لا الفا پڑھنے والے کو قتل کر دیا تو یہ لا الفاظ کا بھی فائدہ یہ ہے کہ جو اس کو پڑھے لے گا وہ اپنی جان بچا لے گا اپنا مال اپنی عزت دو جا گا. صلی اللہ علیہ وسلم من قال لا اللہ عصم منی تو خون اور روی فائد دنیا بھی دنیا بھی فائدہ کیا ہے وہ بھی آپ خوبی جانتے ہیں رسول البا ص حدیب جنا جس شخص کا آخری کلمہ آخری بات لا یا اللہ ہو وہ شخص جنت میں جائے گا اور صرف کہنا کافی نہیں ہے بلکہ اس لا یا اللہ کا دل بھی حاصل ہونا ضروری ہے پتہ ہو لا یا اللہ سے کیا کہتے یہ بھی پتہ ہونا چاہیے صحیح مسلم کی حدیث ہے جنہ جو شخص اس حالت میں بھرے وہ جانتا ہو لا اللہ ہو جنت ضروری. ضروری میں شفات اس کو حاصل نہیں ہوگی اس شخص کو شفاعت حاصل ہوگی وہ شخص شفاعت کر سکے گا یا حاصل ہوگی گواہی دے لا علما کی گواہی دے من جحید هم کوئی کام نہیں دے گی یہ لا کی حدیث پتاقہ آپ بھی جانتے ہیں ایک شخص کے دنانوے گناہوں کے دفاتر اور دفاتر بھی ایسے جو تا حلے گا جو ننانوے گناہوں کے ننان دفاتر کے ساتھ وزن کیا جائے گا تو ننانوے دفاتر کا برخچا اٹھ جائے گا اور وہ لا اللہ چھوٹی سی پرچی وہ بھاری پڑ جائے گی سب سے بڑی اللہ اپنی جگہ کھڑے رہو میں بھی تھوڑی دیر میں آتا ہوں نبی رساد السلام گئے فرماتے جب وہ میری آنکھوں سے اچانک ایک بہت بڑے دھماکے کی آواز آئی فرماتے میں بہت ہی زیادہ خوف والا ہو گیا اور میں نے جب تھوڑی دیر بعد آئے ابوظر نے پوچھا اللہ کے رسول کیا ہوا دھماکے کی آواز کیسی تھی آپ نے جمایا اصل میں آج جبری وہی لے کر آئے ہیں وہی تو وہ بہت بار لائے ہیں لیکن آج دھماکہ اس لیے ہوا کہ آج جو اعلان وہ لے کر آئے ہیں وہ بہت بڑا بہت بڑا اعلان ہے اور وہ اعلان ہے کا لا الجنہ اللہ کے رسول جو آپ کی امت میں اس حالت میں مرے گا اس حالت میں اس کو موت آئے گی کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا ہوگا تو وہ جنت ہو جائے گا یہ لا اللہ دنیا بھی بھی تمہیں ثابت میں شیطان ایک ایک کے پشت پر سب سے زیادہ جو بھاری زرب ہے وہ لا لہٰ سب سے زیادہ بھاری زرب لا اللہ کی لا لہ کثرت سے پڑا کرے اور اس کو سمجھا کرے جلال اللہ اب اس حدیث میں بہت سے اور فوائد بھی ہیں جو تشبیر دی گئی ہے ایک مومن کو اور ایک مومن کی توحیر اور اس ایمان کو شجرت طیبہ کے ساتھ پاکیزہ درخت جو خجور کا درخت ہے اس تشبیر میں بڑے فوائد ہیں بہت فوائد ہیں اس میں صرف آپ کے سامنے ایک آدھ آج تک کے بعد کو ختم کرتا ہوں کیونکہ وقت کافی ہو چکا ہے دیکھیے جو ایک درخت ہوتا ہے اس کی مضبوط جڑے ہوتی ہیں, ہیں. ہیں. ہیں, ہیں یہ اس کا اور پھر اس درخت سے جو حاصل ہونے والے پھل ہیں جو ثمراٹ ہیں وہ یہی ہے جو اس توحید اور اس کے جو ہے عمل سالے کے ذریعے جو ملنے والے اس کو فوائد ہیں جو میٹھے پھل ہیں وہ بعد میں ملیں گے کب ملیں گے جب اس کی توحید حاصل ہوگی اور جب ہمارے سالے ہوگی اور جس قدر یہ درخت کی جڑ مضبوط ہوگی توحید کی جڑ مضبوط ہوگی اسی قدر امر سالے اللہ قبول فرمائے گا والعمل الصالح اللہ رب العالمی کو قبول فرماتا ہے مزید اللہ رب العالمی طرف چڑھاتے ہے کیا پتا چلا کہ لا یہ جڑ ہے بنیاد ہے اور اس کے ساتھ, ساتھ ہو. یہ اسی وقت مضبوط یہ یہ ہوگی ایمان مضبوط ہوگا ایمان کے بعد ایمان کی اثر بھی یہی ہے حسن وسی رحمہ اللہ کرتے تھے ایمان بے تحل ولا بمنی ولا کے ماں بل بھی یہ ایمان ظاہری سجاوٹ کا نام نہیں ہے ظاہری نعرے بازی کا نام نہیں ہے ظاہری تمناؤں کا نام نہیں ہے لیکن ایمان کیا ہے جو تمہارے دل میں جاگزی ہو جائے دل میں بیٹھ جائے اور پھر تمہارے اعمال تمہارے ایمان کی منہ بولتی ترین جب تم عمل کرو تو پتہ چلے کہ تمہارے دل میں ایمان ہے اور یہی یہاں پہ بتانا مقصود ہے کہ توحید عید بھی راست ہو اور اگلے صالح بھی محفوظ تشویر نے غور فائدہ کیا ہے کہ جس طرح خجور کا درخت اس کو پالا جاتا ہے اس کی نشو و کی جاتی ہے بار بار اس کو پانی دیا جاتا ہے اس کی نشو و دیکھ بھال کی جاتی ہے اسی طرح اپنے ایمان کی بھی دیکھ بھال کرنی ہیں ایمان کو بھی چیک کرنا ہے یہ بھی ضروری ہے کہ اللہ رب ال جو شریعت ہے جو ایمان جو شریعت ہے اس کو حیات کا روح ہے روح یہ روح کا روحینا روح ہم, ہم نے آپ کی طرف روح روح کو نازل کیا ہے روح کیا ہے روح سے پراج شریعت شریعت کو روح کیوں کہا گیا ایمان کو روح کیوں کہا گیا کہ جس طرح روح انسان کے جسم کے لیے حیات کا سبب ہے یہ روح انسان کو زندہ کرتی ہے اسی طرح یہ شریعت تمہارے ایمان کو زندہ کرنے والی ہے تمہارے دل کو زندہ کرنے والی ہے اس لیے اس کو روح سمجھو اللہ کے رسول کی بات کو سنو پھر کہو کیوں لما کم اسی لبے کہنے میں تمہاری زندگی ہے تمہاری زندگی اسی لبہ کہنے میں قبول تمہاری زندگی ہے. ہمیں خبر دہ رہے اس طرح کہ کیا ابھی تک ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ قرآن اور حدیث سن کے ان کے جو دل ہیں وہ نرز ہوتے ہیں خوشبو آ جائے ابھی تک یہ وقت نہیں آیا ایک بہت بڑے آرے کا کا میں کازی نیاز رہے میں, میں یہ ایک بہت گناہ کا انتخاب کرنے والے تھے زنی کرنے والے تھے کہتے میں ایک گھر میں ڈاکہ زنی کرنے گیا جب میں نے وہاں گھر میں گیا اور جب وہاں کے جو مال ہے وہ اٹھانے لگا تو وہاں ایک عورت تلاوت کر رہی تھی اس آیت دل دل کی وقت نہیں آیا قاضی ریاضہ جب میں نے یہ آئت سنی مجھ پہ سخت عالی ہو گیا اور میں نے رب العالمین کے طرف اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور میں نے کہا, کہا, کہا یار ہاں وہ گ ہے حقوق پورا پورا ن ایسی جامع کتاب کی کوئی نظیر نہیں, نہیں ملتی جو آج دیکھنے روایت کر ایمان تمہارے دلوں میں اس طرح بوسیدہ ہو جاتا ہے جس طرح تمہارے کپڑے بوسیدہ ہو جاتا ہے جس طرح تمہارے کپڑے روسیدہ ہو جاتے ہیں اسی طرح تمہارا ایمان بھی بوسیدہ ہو جاتا ہے سجن دور ایمان کو اپنے ایمان کو بار بار اللہ ایمان رہو ایسی مضبوطی ایسی سلاوتیں گویا میں آج ہی ایسے ایمان کی اللہ سے دعا کیجیے اور ایسے ایمان کی اللہ سے طلب کیجیے اور ایسے ایمان کو حاصل کرنے کے لیے امنِ سارے کیجیے کیونکہ امنِ صالح وہ چیز ہے جو انسان کے ایمان کو مضبوط بناتے ہیں یہ الحمد اللہ جو حدیث ہے اور جو قرآن کی آیت ہے جو اس پر مثال بیان کی گئی ہے وہ الحمد اللہ کی ختم ہوئی اس میں اور بھی بہت سے فوائد اور مسائل ہیں جن کو ہم حزف کرتے ہیں وقت قیلت کی بنا پر اللہ رب دعا ہے کہ اس مثال کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے گی اور جو بھی اس میں دروس ہیں جو بھی اس میں مواقع ہیں اور جتنے بھی نظائیں ہیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کو ہماری زندگیوں میں لاگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے توفیقہ